پہلی روایت جو عام طور سے ذکر کی جاتی ہے وہ کیا ہے آدم علیہ السلام کی روایت تائم کتنا ہے ابھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس طرح کہا جاتا ہے لمقرف آدم و القطی آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی قالیہ ربی اسل بحق محمد لما غفرت غفر تلی اے اللہ الفاظ یاد رکھیں ابھی اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت کر دے بعض روایت میں لما غفر تلی ہے بعض میں اللہ غفر تلی ہے اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے دعا کر رہا ہوں تو میری مغفرت کر دے وقال اللہ اللہ نے کہا یا آدم اے آدم و کئی فعارفت محمد ولم اخلق اللہ نے پوچھا اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ میں نے ابھی تک اس کو اس کی تخلیق نہیں کی پیدا نہیں کیا اب وہ بھی سوچیں جو کہتے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا میں نے ابھی تک پیدا نہیں کیا محمد کو تو نے کیسے پہچانا اس کو رب آدم علیہ السلام نے کہا اے رب لمہ خلقی اے لا جب تو نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا و نفخت فی یا کا اور مجھ میں تو نے اپنی طرف سے روح پھونکی اپنی روح پھونکی رفع تراسی میں نے سر اٹھایا فرعی چلا قوا عرش مختوباً میں نے عرش کے ستونوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرش کے ستونوں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا فعال قلم تصف الف الاسمی کا اللہ احب الخل علیک میں نے جان لیا اچھی طرح سے کہ تو اپنے نام کے ساتھ کسی ایسے ہی کو جوڑے گا جو تیرے نزدیک اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے تو تیرے نام کے ساتھ جس کا نام آ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ محمد تو تیرے نام کے ساتھ ایک نام جڑا ہوا ہے تو وہ نام ایسا ہی ہوگا جو بہت تجھ کو پیارا ہو بلا شبہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے محبوب ہیں فقال اللہ تو اللہ نے کہا صدق تا یا آدم اے آدم تو نے سچ کہا ان نَو لب القلاََ الخل <إِلَيَّا> ہاں ساری مخلوق میں یہ شخصیت مجھ کو سب سے زیادہ پیاری ہے ادرونی بحق کی تو اس کے حق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے مجھ سے دعا کر فقد غفر سلکا میں نے تیری یقیناً مغفرت کر دی ولاولا محمد ما ماں خلق چک اور اگر محمد نہیں ہوتے تو میں تجھ کو بھی پیدا نہیں کرتا اس روایت کو امام الحاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں روایت کیا ہے اور یہ جھوٹی روایت ہے یہ موضوع روایت ہے خود امام ادھا نے اس کو موضوع کہا ہے موضوع کس کو بولتے ہیں گھڑی ہوئی روایت کو جھوٹی روایت کو ایسا کیسا آپ کو جو بھی دل میں آیا جھوٹا بولتے کہ آپ کیوں ایسا اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم محدثین کا اس راوی کے بارے میں کیا کہنا ہے ادوری ابن معین سے روایت کرتے ہیں ابن معین کا قول نقل کرتے ہیں محدث ابھی سارے محدثین کے اقوال محدث کون حدیث کا ایک دم ایکسپرٹ اس کو محدث کہتے ہیں ابن معین کہتے ہیں لئی س حدیث ہو بھی اس کی حدیث کچھ بھی نہیں ہے یہ راوی جو حدیث بیان کرتا ہے کچھ نہیں ہے وہ ابو حاتم راضی کہتے ہیں لئی سب قوی فی الحدیف لئی سب قوین فل حدیف یہ حدیث میں بالکل قوی مضبوط نہیں ہے یہ راوی حدیث کے معاملے میں مضبوط نہیں ہے بالکل کا نفی نفس ہی صالحً یہ اگرچہ خود نیک آدمی تھا وہ فی الحدیف ہی لیکن حدیث کے سلسلے میں واہیات آدمی تھا ایسا ہو سکتا ہے ایک آدمی دینی تباہ وہ نماز روزہ پابندی لیکن جب حدیث کی فیلڈ میں آئے گا تو کیسا واہیات تو کہتے ہیں یہ حدیث کے معاملے میں بڑا واہیات امام البخاری اور ابو حاتم راضی ہی کا قول ہے کہ کہتے ہیں کہ ہوا علی ابن المدینی جدا علی ابن مدینی نے اس کو سخت ضعیف کہا ہے یہ بہت ضعیف راوی ہے ابن سید کہتے ہیں ابن صاحد کہتے ہیں کان کثیر الحدیفی جدا یہ بہت حدیث بیان کرتا تھا لیکن بہت ضعیف ہے یہ سخت ضعیف ہے قال تحاوی امام تہاوی کہتے ہیں ان کو حنفی کہا جاتا ہے امام تہاوی کہتے ہیں حدیث ہو ان دہل علم بال من الضعف اس راوی کی حدیث اہل علم کے نزدیک ضعف کی ہر درجہ ضعیف ہے امام تہاوی بول رہے ہیں ابو جعفر تحاوی جن کو احناف اپنا بیرسٹر کہتے ہیں وکیل ہمارے ہیں بہت ثابت کرتے ہیں حنفی مسئلوں کو اور بہت بڑے علمام اس سے گزرے ہیں ان کی کتابیں مشہور ہیں شرح معنی الاثار اور مشکل الاثار بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی حدیث اہل علم کے نزدیک جو حدیث کے ماہرین ہیں کمزوری کے اعتبار سے کمزور سے کمزور ہے بہت کمزور ہے امام الحاکم جنہوں نے خود ہی حدیث نقل کی ہے اور ابو نعیم الاسپانی کہتے ہیں روا ان احادیث موضوع روا ہی احادیف مودع احادیث ان ہی اس راوی نے اپنے باپ سے جھوٹی روایتیں نقل کی ہیں جھوٹی روایتیں نقل کی ہیں ابن الجوزی کہتے ہیں اجماعی اس کے اس راوی کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے بہت سارے لوگ ہم کو بولتے ہیں اجماع کو نہیں مانتے یہ کیا ہے اجماع ہے نا یہ اجماع مانتے اس کے ضعیف ہونے پر کیا ہے اجماع ہے تہذیب و تحضیب میں اور بھی اقوال اس کی تعریف میں بیان ہوئے ہیں اس راوی کے بارے میں امام شافی کا کال سنیے امام شافی کہتے ہیں امام مالک کے نزدیک امام مالک کے سامنے ایک ضعیف منقطع حدیث ذکر کی گئی جس کی صنعت ٹوٹی ہوئی تھی تو امام مالک نے اس سے کہا کہ جا عبدالرحمٰن ابن زید ابن اسلم کے پاس جا وہ تجھ کو نو علیہ السلام سے روایت نقل کر کے بتائے گا صلی نہیں علیہ وسلم چوڑ آخری رسول نہیں پہلے رسول اس کے پاس تو ایسی بھی روایت ملے گی جو نو علیہ السلام سے سنائے گا سوچیے مطلب یہ راوی کس درجے کا حدیث میں ہے دیکھیے کسی کا نیک ہونا ایک الگ چیز ہے نیک حدیث کی فیلڈ میں فیک بھی ہو سکتا ہے کیا نہیں تو ایک آدمی فی ہی نیک ہوتا ہے لیکن ایسی حدیث سے وہ گھڑ سکتا ہے یا ایسی تمیز اس کو نہیں ہو سکتی حدیث میں کہ الٹا پلٹا کچھ بھی بیان کرنے لگے ایسا ہوتا اور ایسے بہت ہیں ایسے بہت ہیں تو اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا اس راوی کے بارے میں یہ کہنا ہے اور امام الحاکم خود اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ روا ان ابی ہی احادیط اس نے اپنے باپ سے جھوٹی حدیثیں نقل کی ہیں لاقف علا منت من اہل من صنعتی انَ الحمل فیح کہ اس فیلڈ کے حدیث کے ماہرین پر یہ بات چھپی نہیں ہے جو غور کرے اس کے لیے بات چھپی نہیں ہے کہ بوجھ اس پر ہی ہے ان جھوٹی حدیثوں کے نقل کرنے کا باپ پر نہیں تو یہ المدخل خل الاصحی میں امام الحاکم نے یہ بات ذکر کی ہے تو یہ راوی ضعیف ہے اس کی صنعت کی بات تو ایسی ہے متن پہ اگر بات کریں گے تو اس کا پورا ہمارا درس ختم ہو جائے گا نمبر ایک اس میں اللہ نے ہاتھ سے بنایا مانتے اس کو اس کی تعویل کرتے ہیں اپنی قدرت سے بنایا اس میں ہے کہ ابھی تک میں نے پیدا نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا معلوم پڑا مانتے اس کو پیدا نہیں ہوئے تھے تب تک اس حدیث میں یہ بھی ہے اس میں یہ ہے کہ لولا محمد ما اختو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو میں تو کو پیدا نہیں کرتا تو یہ یہ جو لفظ ہے یہ خود علماء نے کہا کہ اللہ نے کس لیے پیدا کیا بعض روات میں ہے کہ لولا یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو اللہ افلاق کو پیدا نہیں کرتا ایسا بھی یعنی بعض روایت میں آیا ہے علماء نے اس پر بھی جرا کی ہے کہ اللہ نے مخلوق کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا نہیں کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جنات اور انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا قرآن کی نث سے ثابت ہے تو آپ کیا کہیں گے وہ لوگ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علم سے ثابت ہے آپ نے کہا امام کے پیچھے پڑو تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وہیدا قرآل قرآن و فسطم الصۃ القم ترمن کہتے ہیں قرآن کی آیت میں قرآن سے ٹکرا رہی ہے حدیث اب نہیں ٹکرا رہا اب یہ حدیث نہیں ٹکرا رہی ہے ہمارے نزدیک تو ایک قاعدہ نہیں ہے لیکن اس حدیث میں یہ ٹکڑا بھی قابل غور ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو تو اس کو بھی پیدا نہیں کرتا یہ کسی بھی دوسری صحیح روایت سے بات نہیں آتی ہے اور ایسی روایت سے آ رہی ہے جو کہ خدفی نفسی کیا ہے ضعیف ہے قطع نظر اس تفصیل سے اس میں آدم علیہ السلام نے جو الفاظ اختیار کیے تھے وہ کیا ہیں اے اللہ میں اسلو کا بحق کا محمد اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے تو سے دعا کر رہا ہوں ایسے الفاظ بھولنا کیسا ہے در مختار میں لکھا ہوا ہے اور رد المختار میں بھی یہ چیز ہے وہ کراقول بحق کی رسول کا و امبیا اکا و اولیا اکا او بحق البع یہ کہنا ایسا کہنا اپنی دعا میں مکروح ہے مکرو پہلے کے لوگ جو کہتے تھے مکروح وہ حرام کے لیے ہوتا تھا یا جس کو مکروح ہے تحریمی اس کو کہتے تھے یہ بالکل حرام کے حکم میں آتا تھا کہ وہ قریحا قولہ بحقی رسول کا وہ امبیا ایک وہ اولیا ایک اوبحق البعت ایسا کہنا مکروح ہے برا ہے مکرو کے معنیٰ کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے زنا کو بھی مکرو کہا ہے تو کیا کہیں گے مکرو ہے ان ادارے کا کہنا صحیح اہ ان دربی کا مکروح اللہ نے اس کو بھی مکرو کہا ہے بڑے بڑے گناہ کو بھی مکرو کہا جاتا ہے تو مکرو کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ چلتا مکروح ہے ایسا نہیں ہے مکرو چھوٹا بھی ہو سکتا ہے برا بڑا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ برا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے برا بہت برا بھی ہو سکتا ہے بچے کا اسکول کو نہیں جانا ایک آدھ دن بے وجہ چھٹی کرنا مدرسے کی اچھا ہے کہ برا ہے عربی سیکھنے جاتا ہے قرآن یہ برا ہے کہ اچھا ہے برا ہے لیکن کیا برا ہے ایک دم کبیرہ گناہ ہے نہیں برا ہے لیکن چھوٹا برا ہے اور ایک آدمی کا زنا کرنا جھوٹ بولنا شرک کرنا برا ہے لیکن یہ کیا بچے کا اسکول نہیں جانے کی طرح برا ہے بہت برا ہے تو برے میں بھی گریڈس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وہ یہ برا ہے مخروح ہے کیا یوں کہنا کہ رسولوں کے حق سے انبیاء کے حق سے اولیاء کے حق سے بیت اللہ کے حق سے میں دعا کرتا ہوں یہ ایسے حق سے مانگنا برا ہے لان لا حق قل الخل قلخہ اس لیے کہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے در مختار میں لکھا ہوا ہے تو یہ خود ممنوع چیز ہے کہ اللہ کا کوئی حق بندوں پر نہیں ہے اپنی طرف سے کچھ بھی ایسا بولنا صحیح نہیں ہے ہاں اللہ چاہے تو اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر سکتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ اس کی مغفرت کرے گا تو یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے لیکن اب آدمی ایسا کہے کہ رسولوں کے حق سے اور فلاں کے حق سے اور فلاں کے حق سے میں اور بیت اللہ کے حق سے تو ایسا کرنا خود در مختار میں لکھا ہوا کہ کیا ہے یہ برا ہے یہ صحیح نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو مانیں گے بتائیے تو ایسے روایت سے دلیل لینا جس کی صنعت کا یہ حال ہے آپ سوچئے کہ ایسی روایت سے عقیدہ کے سلسلے میں عبادات کے سلسلے میں دلیل لینا اتنے بڑے مسئلے میں دلیل لینا صحیح نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے حق سے دعا مانگنا صحیح نہیں ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں ایسا ہے تو اس کے لیے دلیل اس میں کہاں سے بن رہی ہے فلاں کے وسیلے سے دعا کرنا اس میں ہے ہی نہیں اس میں تو حق سے دعا کرنا ہے فلاں کا جو حق ہے اس سے دعا کرنا ہے تو اس کی دلیل یہاں ملتی نہیں اور وہ ممنوع ہے اور وہ حدیث بھی کیا ہے صحیح نہیں ہے